مفتی صاحب میرا سوال حضور یہ ہے کہ میلاد میلاد مصطفیٰ علیہ سلاۃ والسلام کے بارے میں جو حدیثیں ہم علماء سے سنتے ہیں معذرت چاہتا ہوں میلاد مصطفیٰ علیہ سلاطو السلام کے بارے میں جو حدیثیں ہم لوگ سنتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ سلاۃ والسلام جب جلوہ افروز ہوئے اس کائنات میں تو کابۃ اللہ شریف نے سجدہ کیا یا پیارے بی, بی آمنا نے دیکھا کہ آپ کا جو ہے وہ ان کو محلات نظر آنے لگے شام کے اس طرح کی جو حدیثیں جو علماء حق جو ہیں وہ فرماتے ہیں اپنے بیانات میں تو ایک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیثیں جو ہیں وہ کن کتابوں میں ہیں کیا صحا ستہ کی حدیث میں ہیں صحیح بخاری میں ہیں صحیح مسلم میں کون سی کن کتابوں میں یہ حدیثیں لکھی ہیں تو برائے مدینہ اس کا جواب عنایت فرمائے جزاک اللہ خیرہ دیکھیے سہاردہ بھائی حدیثی ہونی چاہیے کسی بھی کتاب میں ہو جی اس کی صنعت ہونی چاہیے صنعت صحیح ہونی چاہیے وہ کسی بھی کتاب میں ہو بعض بخاری میں ہے بعض مسلم میں ہے بعض ان کے سوا احادیث میں ہیں حضرت عباس کا دیکھنا کہ ابولاق کو بارہ ربیع لبل کی صبح کو جہنم میں جانے کے باوجود آکا کریم صلی عبی میلاد کی خوشی میں تیر شریف کے دن جو ہے وہ پانی ملتا ہے آ تو اس نے کہا کہ مجھ پر بہت بری حالت ہے لیکن انی سکی تو کہ مجھے جب میں نے آقا کریم کی بلادر کی خوشی میں شعیبہ کو ذات کیا تو جس عمری سے اشارہ کیا اس سے مجھے ابھی بھی کچھ پینے کو مل جاتا ہے یہ بخاری میں ہے اور صحابہ اکرام کا بیٹھ کر آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ مسلم میں ہے کہ جب آقا پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو تو حدان السلام پر اس نے ہمیں ہدایت کی اسلام کی تو ہم اس لیے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اس کی حب دان کر رہے تھے تو اللہ کے محبوب نے ان کو قسم دے کر پوچھا یہی کر رہے تھے تو عرض کیا ہاں رہے تھے یا رسول یہی کر رہے تھے آکا نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے آسان سے لے کر زمین تک تمہارے پاس آ رہے ہیں تمہارے سواب لکھ رہے ہیں یہ مسلم علینا, علینا یا رسول اللہ تو یہی ادیب اب موجود کبھی میں آتی ہے تو منا بے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ اللہ نے عمتر کرم نوجو کے عزام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں مقابلے ہے کہ حضرت صاحب کے لیے منبر بچایا جاتا تھا جہاں وہ آک کرم سلسوں کی مدافعت کیا کرتے رہے اور آکا تعریف اور نعت بڑا کرے تھے اور نعت میں آپ کو پتا نہیں کان موجود ہے اور یہ حضرت سیدہ آمین رضی اللہ عنہ فرمانہ یہ دلوائے امام ببو نے بہ کی اسی طریقے سے ابن اصر نے اور بے شمار کتے حدیث میں یہ بھی جو ہیں وہ موجود ہیں نہ مارنے کا علاج کوئی نہیں ہوتا جب آن سے پوچھے کہ یہ جو حدیثیں پیش کرتے ہیں ان کی کہاں ہیں تو ان کی تو کچھ سند بھی نہیں ہے لیکن پیش کرتے جاتے ہیں آکا تری سرسل نے کیا ساری وہ رفائی کیا کی ان سے پوچھیں یہ حدیث کہاں ہے آقا تین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو انہوں نے لکھا تھا مذہب دیوار کے پیچھے میں یہ پوچھی کہ کہاں ہے آقا علیہ آ نے کہا مجھے بھائی کا ماضی کا یہ پوچھیے کہاں ہے خود تم جھڑک پیش کرتے ہیں آقا کی کا ان کر دیتے ہیں اور ہم آسن کے ساتھ حدیث، حدیثے پیش کرتے ہیں تب بھی وہ یہ مانتے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایمان کمزور ہیں ان کے عقیدے کمزور ہیں اسلام کمزور ہیں حقیقت میں حدیث کمزور نہیں